ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوى في الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس جی یہ دو صورت جو معوضہ تین کہلاتی ہیں معوضہ تین کا مانا پناہ دینے والی جن کو پڑھ کر انسان ہر شر سے پناہ میں آ سکتا معوضہ تین اور بڑے ان کے فضائل وارث ہیں نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ان دو صورتوں کے ساتھ جو تحفظ ہے یا اشتعدہ ہے یا پناہ پکڑنا ہے وہ سب سے افضل قرار دی ہے کہ سب سے افضل جو انسان پناہ طلب کرتا ہے اور پناہ پکڑتا ہے وہ ان دو صورتوں کے ذریعے ہے جانچہ یہ حدیث بن عامر کی روایت سے ہے رسول اللہ نے یہ فرمایا اللہ رکا بے اف والا ماتا ابالا ہل تجھے بتاؤں وہ سب سے افضل وظیفہ جس کو پڑھ کر متحق پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں اللہ رب کی بہت سے وظائف ہیں بہت سے اوراد و ادکار ہیں مگر سب سے افضل وظیفہ جو افرا القبول ہے بہت جلدی قبول ہونے والا وہ تمہیں بتاؤں حکمر بن عامر صاحب نے یہ فرمایا تھا انہوں نے ارد کیا کہ جی ہاں پوری طرح متوجہ تھے تو فرمایا کہ یہ دو صورتیں سور تھے معذین الفلق اور الناس اور ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تر لم آج رات دو آیتیں گزری ہیں آج رات دو سورتیں ہیں کچھ آئتیں کچھ آیات نازل ہوئی ہیں آج رات اور ان جیسی آیتیں نہیں دیکھی گئی موجود ہی نہیں جو فضیلت اور جو ایک علم ان آیات میں ہے وہ کہیں اور نہیں دیکھا گیا اور پھر آپ نے انہی آیات کی طرف اشارہ فرمایا سورہ فلق اور سورہ ناز اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ علم کا سورت ہے صورت ہے میں تمہیں بتاؤں دو صورتیں جو سب سے بہترین صورت ہیں اور پھر آپ نے انہی دو صورتوں کا ذکر کیا سورہ فلق اور سورہ ناز کا جب آپ یہ حدیث بیان کر رہے تھے اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے جماعت کرائی اور یہی دو صورتیں پڑھی یہی دو صورتیں آپ نے ان کی تلاوت فرمائی تو ان دو صورتوں کا یقیناً بڑا ایک بڑی فضیلت ہے اجر و ثواب ہے اور بعض مواقع میں نبی اسلام کی تعلیم بھی ہے کہاں کہاں پڑھی جائیں کہ عبداللہ بن حبیب نبی اسلام کے صحابی عشاء کا وقت تھا اور رات اندھیری تھی اور بارش والی تھی بارش برس رہی تھی اور بہت ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور عشاء کا وقت ہو چکا تھا اور نبی الحمد تشریف نہیں لائے تھے تو کچھ صحابہ اس نیت سے نکلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے پاس ہم جائیں اور آپ کو لے کر آئیں یہ رات کا اندھیرا اور یہ بارش آپ کی تکلیف کا باعث نہ بنے تو آپ کو لینے پہنچ گئے تو نبیر السلام نے ان کو دیکھا اور ان کے اس اس عمل پر خوش ہوئے اور آپ نے ان کو تحفہ دیا علم کا فرمایا کہ قل کہو عبداللہ سے کہا کہو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں خاموش کیا کہوں پھر, پھر ہمارا کہ خود کہو پھر خاموش پھر آپ ہمارا کہ قل ہو اللہ احد اور پھر معوض آتے ہیں تین صورتیں ہو گئیں میں یہ پڑھو یہ پڑھا کرو قینت تم سی محنت فلاں ثمر تین بار صبح کو تین بار شام کو پڑھا کرو تخی کا من کل شعی اور یہ صورتیں ہر شے سے کفایت کر جائیں گی تمہاری حفاظت کا اور سیانت کا ذریعہ بنے گی اور کوئی بھی تکلیف کوئی بھی پریشانی رنج علم ان سے تمہیں کفایت حاصل ہوگی ان صورتوں کی برکت سے اور سید عائش رماتی ہیں اور یہ روایت وہی روایت کر سکتی ہیں کہ کانا ادھر آوا ادا چراشے ہی نفس ابھی کفی ہے بالقل اللہ واحد بل معوض کہ نبی اسلم جب اپنے بستر پہ آتے سونے کے لیے تو آپ کل و اللہ عہد اور معوض حتین ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر نفس کیا کرتے نفس نفس کمن تھتکار نہ ایسا تھتکارنا کہ لو آب کے ان کچھ ضرورات منہ سے خارج ہوں تین چیزیں ایک نفق ایک نفق اور ایک تفک نفق کا مانو پھونک مارنا اور نفق کا مانا تھتکارنا جس سے کچھ ذرات لو کے خارج ہوں مانا لعاب خارج کرنا پھوکنا تو نبیر اسلام نفس فرمایا کرتے یہ تین صورتیں پڑھ کر تین بار اور اپنے چہرے پر اور جہاں تک جسم میں ہاتھ پہنچتا وہاں تک اپنا ہاتھ مبارکباد پھیرا کرتے تھے اور جب نبی اسلام کی تکلیف اور مرض شدت اختیار کر گیا تو یہ ڈیوٹی آپ نے عائشہ کو سونپ دی کہ تم یہ سورتیں پڑھ کر اپنا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا کرو سید عائشہ یہ صورتیں پڑھا کرتی لیکن ہاتھ اللہ کے نبی کا پھیرتی اس ہاتھ کی برکت کی وجہ سے یہ کچھ مقامات جہاں نبی اسلام نے ان صورتوں کو پڑھنے کی تعلیم دی نماز کے بعد پڑھنا ثابت ہے ہر نماز کے بعد ایک ایک بار تینوں صورتیں اور فجر اور مغرب کے بعد تین تین بار پڑھنا نبی اسلام کے حاضری سے ثابت آؤدو رب الفلک کہہ دو یہ کہ خطاب نبی السلام سے آؤ میں پناہ میں آتا ہوں یہ پناہ لیتا ہوں پناہ پکڑتا ہوں رب الفلق کی رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں یہ آؤ یہ آدھا یعوذ عود اصل میں اعود کا مانا سطر پردہ جب آپ کسی کی پناہ میں آئیں گے تو اس نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا اور دشمن سے آپ پردے میں آ یہ عود کا مانا سطر اور اصل عرد عوض یا عوضوں سے مقصود کیا ہے مقصود ہے الحروب من منشئی انتخاب ہو جس چیز کا آپ کو ڈر ہے اس سے آپ کا بھاگنا دشمن ہے یا کوئی جانور ہے یا کوئی اور موزش ہے آپ کا تعاقب کر رہی ہے آپ اس سے ڈر رہے ہیں آپ کا بھاگنا اس سے بچنے کے لیے اور من مکمل ہو اور بھاگ کر اس کے پاس جانا جو آپ کو بچا سکے جو آپ کو اس سے بچا سکے یہ مانا تعب یا آؤز کا کہ جس چیز کا جس چیز سے آپ کو ڈر ہے یا خوف ہے اس سے آپ کا بھاگنا اور کس کی طرف جانا جو آپ کو اس سے بچا سکے تحفظ جو ہے یہ توحید کا اہم ترین نقطہ اللہ تعالی پناہ دینے والے پناہ اللہ کی ذات دینے والی اور خاص طور پہ ایسے امور جن امور میں اللہ ہی پناہ دیتا ہے اسی کی پناہ طلب کرنی چاہیے جو کہ عین توحید ہے جاہلیت کے دور میں یہ شرک موجود تھا کہ لوگ مخلوقات کی پناہ طلب کیا کرتے تھے سورہ جن میں وہ ان کا نی جالمینر ان سے یا میرے جال مینر کہ کچھ انسان مرد پناہ میں آتے جنوں کی جنوں کی پناہ میں آنا جاہلیت کے دور کا دستور ہوتا کوئی بندہ سفر پہ نکلا ہوا ہے آگے کوئی جنگل آ گیا اور عام طور پہ جنگل جنوں کا مسکن ہوتے ہیں اب وہ یہ کہہ کر جنگل میں داخل ہوتا کہ آروز بسید میں سید من الفادی منصوبہ ہی کہ جو اس جنگل کا اس وادی کا سردار جن ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتا ہوں جو اس کی قوم کے بیوقوف یا انجان جن ہوں ان کے شر سے ان کے شر سے بچاؤ کے لیے اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں اور فساد امراق جب جن یہ دیکھتے کہ یہ انسان ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کی توانی سرکشی ان کا تکبر اور بڑھ جاتا کہ ہم تو بڑی اونچی چیز ہے اور ہم جنوں کو بھی سردار ہیں اور انسانوں کو بھی سردار ہیں یہ عقیدہ بلکہ بد عقید کی جاہلیت کے دور میں موجود تھی اسلام نے اس پوری جاہلیت کا خاتمہ کیا کہ پناہ دینے والا اللہ رب العزت پناہ دینے والا اللہ تعالی ہے اور خاص طور پہ وہ امور جن میں اللہ ہی پناہ دیتا کچھ امور ایسے ہیں جو آپ اختیار کر سکتے ہیں کوئی شخص بھاگ رہے ہے آپ نے گھر کا دروازہ کھول کر اسے پناہ دے کر بچا لیا بارش شدت سے برف رہی ہے آپ نے اس کو اپنے گھر پناہ دے کر اس کو بارش کی شدت سے بچا لیا طوفان ہے آپ نے اس کو پناہ دے کر اس کو بچا لیا یہ امور وہ ہیں جن پر آپ قادر ہیں ایک قدرت آپ کو دی گئی ہے اس میں بھی عقیدہ کیا ہو کہ آپ کو گھر میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ پناہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عقیدہ یہ ہو عمل آپ کے ہاتھوں انجام پائے ایک پیاسا ہے اس کو آپ نے پانی پلا دیا یہ مدد آپ کی اس پر آپ کو قدرت دی گئی ہے. لیکن پانی اللہ تعالیٰ کا ہے توفیق اللہ تعالیٰ کی اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے یہ تعوب اللہ تعالیٰ کی فنح میں آنا یہ عظیم الشان نکتہ ہے تو افید ان قرآن کا خاتمہ ہو رہا ہے قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں یہ اور ان آخری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنے نبی کو خطاب کی مخلوقات کی سردار انا سید ولاد آدم کیا نبی آپ کا ہو آڑو تو میرے دنیا کو بتا دو کہ میں لاچار ہوں محتاج ہوں اپنے رب کی پناہ کے بتاؤ دنیا کو اعلان کر دو تاکہ دنیا سمجھ جائے جب حبیب فبریا اور سجیدے بالا بھی آدم اللہ تعالیٰ کی پناہ کے محتاج ہیں تو ہم کس باغ کے ہیں یقیناً ہم بھی اسی کے سہارے کے محتاج ہیں اور فقیر ہیں. آخری صورتوں میں بڑی شدت کے ساتھ نکتہ توحید واضح کیا گیا قول کہو اے میرے بیگمبر اے میرے حبیب اور اڑود ربل میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کی فلق یہ صبح کا اجالا صبح کا نور جب دن چڑھتا ہے سورج طلوع ہوتا ہے اور رات جو ہے وہ گزرتی ہے اور پیچھے ہوتی ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے یہ دن کا مبدہ مبدا, مبدأ النہار ہے یہ مبدہ النہار اور حافظ قیم کی تعبیر کے مطابق ب ظہور یہ مبد ظہور النور مبد ظہور النور یہ نور کے ظہور کی ابتدا ہے یہ فلک جو ہے اور جو جیش الزلام ہے اندھیروں کے لشکر ان کی واپسی ان کا بھاگنا سورج شروع ہو رہا ہے یہ نور کا مبدہ ہے اور رات کے تاریخی کے لشکروں کا واپس پلٹنا اور بھاگنا ہے یہ رب الفلق اللہ تعالی اس کی صفت ہے وہ فلق کا رب نور کا رب ہے اور نور انسانوں کی انسیت کا باعث ہے رات کے حوالے سے ہم آگے پڑھیں گے بہت سی چیزیں تکلیف دے ہوتی ہیں بھائی آگے بات کریں گے انشاءاللہ رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں کس چیز سے من شر ما خالق من شر شر سے ماں خلق جو اس نے پیدا کیا یہ ماں موصولہ ہے اللہ بھی کے معنی میں من شر اللہ بھی خالہ ہر اس شے کے شر سے پناہ میں آتا ہوں جس شے کو اللہ نے پیدا کیا شر کو نہیں اللہ تعالیٰ شر کو پیدا نہیں کرتا اسباب شر پیدا کرتا نبی السلام کے عزیز ہے نا بل خیر و کل میں شرح سا یہ لئی کر میں شرر لئی سا اس کے اسماعی حسنہ میں اس کی صفات میں اس کے افعال میں شر نام کی کوئی چیز نہیں ہاں وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن میں شر ہو سکتی اس کی اپنی حکمتیں ہیں اگر براہ راست وہ کسی شر کو پیدا کرتا ہے یا نافذ کرتا ہے وہ بھی حکمتوں کے تحت ہے جس کے فائدے زیادہ ہوں گے چور نے چوری کی اللہ تعالیٰ کا امر ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا چور کے لیے شر ہے جی اس کا ہاتھ کاٹ رہا لیکن پورے معاشرے کے لیے خیر معاشرہ اس کی اس حرکت سے محفوظ ہو جائے گا زانی نے جنا کیا سنسار کر کر اس کے لیے بظاہر شر ہے لیکن معاشرہ بے فکر ہو جائے گا کہ ہماری عزت محفوظ نہیں تھیں جب تک یہ زندہ تھا ہم اس کو مار دیا گیا اب ہم محفوظ ہیں مطمئن ہیں تو اللہ رب العزت براہ راست شر کو پیدا نہیں کرتا اسباب شر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت جن حکمتوں کو بیان بھی کیا جاتا ہے اور سمجھ بھی سکتے ہیں روشن بھی ہو سکتی ہیں اس لیے ماں موصولہ من شر ما خالہ شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں کس چیز کے شر سے ہر اس چیز کے شر سے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں جو مخلوقات کے لیے شر کا باعث ہو سکتے ہیں مگر اس شر میں اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں اور اس کا کوئی فیل حکمتوں سے خالی نہیں ہے وَمِن شر غَاسِقٍ سکھ اضافہ اور غاسق کا معنی اندھیرا تاریخی بمن شرغ غا اور غا اندھیرے اور تاریکی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں ادا واقع جب وہ رات داخل ہو جب رات شروع ہو اور داخل ہو تو رات کا جو بھی شر ہے اللہ تعالیٰ کی اسے سے پناہ میں آتا ہوں پناہ مانگتا ہوں یہ تعوض جو ہے یہ ایک عبادت ہے اور اہم ترین توحید کا نقطہ ہے اس کو آپ بھی کہہ لیجی استعازہ کا معنی پناہ طلب کرنا یہ تفمذ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا معنی بھی پناہ طلب کرنا استیازہ میں چار امور ہوتے ہیں چار امور ایک ہے پناہ طلب کرنے والا دوسرا وہ جملہ یا کلمہ جو پناہ پر مشتمل تیسرا پناہ دینے والا اور چوتھا اس چیز کی سے پناہ طلب کی جا رہی چار چیزیں پناہ طلب کرنے والا پناہ کا جملہ اور پناہ کس چیز سے مانگی جا رہی اور کس کی پناہ مانگی جا رہی ان چار نقطوں سے تحفظ مکمل ہوگا جیسے آرود بل امن شاہی بانجی مشہور یہ کلم وہ سب جانتے ہیں سب پڑھتے ہیں قرت کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے سب پڑھتے ہیں یہ تعبظ کا مشہور کلمہ ہے مشہور جمل ہے اس میں چاروں چیزیں ایک ہے مستعد پناہ طلب کرنے والا وہ ہر انسان ہے اس میں انبیاء بھی ہیں نبی اور صدیقین صلاحہ شہداء صالحین سب اس میں معنی کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا اللہ ہی پناہ دینے والا یعنی تحبز کو اگر آپ سمجھیں تو اہم ترین یہ توحید کا نقطہ ہے اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے والا انبیاء کو صلحاء کو صدیقین کو ولیوں کو نبیوں کو سب کو اللہ پناہ دینے والا تو اعوذ باللہ میں شعر تو سب نے پڑھایا سب مستعد ہیں پوری دنیا مستعد ہے پناہ طلب کرنے والی کس سے آرود اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے والی تو اعوذ باللہ من شیطان الرجیم یہ جملہ تعود اور جو بھی اس کو پڑھے گا وہ مستعیز ہے باقی رہا مستعد من ہو کہ کس کس چیز سے پناہ طلب کر رہے ہو تو وہ الشیطان الرجیم شیطان مردود سے فناہ طلب کر رہا ہوں اور کس کی فناہ طلب کر رہے آرود بلّہ اللہ تعالیٰ کی شیطان دنیا کا سب سے بڑا شر اور یہ اعوذ باللہ نے شیطان الرجیم سب سے بڑے شر سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جا رہی ہے تو اس طرح یہ دونوں صورتیں یہ تعمت کی صورتیں ہیں یہ سارے جملے تعمر کے جملے ہیں اور اس کا پہلا مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ذرا اعلان کرو یہ کہ میں بھی اللہ کی پناہ کا تعلیم ہوں انہیں قرآن پاک کا ہو رہا ہے اور توحید کو بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا جا رہا کسی کے بس کوئی اختیار نہیں حتیٰ کہ محمد رسول اللہ بھی لاچار ہیں محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اور آپ نے کہا اور پوری امت تک پہنچا اور پوری امت کہہ رہی ہے اور پڑھ رہی ہے پوری امت مستحد ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ کی طالب ہے مستر ہے لاچار ہے فقیر ہے محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ کے تو یہ دونوں جو صورتیں ہیں ہر آیت اقتعادہ کا جملہ ہے باقی رہا پناہ کس کس چیز سے مانگ رہے ہو تو وہ پانچ چیزیں ہیں جو دونوں صورتوں میں مجموعی طور پر بیا نہیں ایک ایک کر کے پڑھیں گے ہم اور پناہ کس کی مانگ رہے ہو رب الفلق رب الناس ملک ناز اللہ اس ذات کی جو رب الفلق ہے اس ذات کی جو رب الناس ہے اس ذات کی جو ملک الناس ہے اور اللہ الناس ہے یہ ہے مستعذی یہ کس کی پناہ کر ترب اور یہی توحید کی اساس ہے اللہ تعالی کی پناہ کس کس چیز سے پناہ کر رہے؟ وہ پانچ امور جن میں پہلا آپ نے پڑھ لیا من شر ما تھا کہ ہر مخلوق کے شر سے تو من شر غافت یہ دوسرا شر رات کے شر سے جب وہ رات داخل ہو جب وہ رات داخل ہو رات جب شروع ہوتی ہے تو اس کی تاریخی بعض وقت بڑی پریشان کن ہوتی بڑا اس میں خوف ہوتا ہے لوگوں کے لیے اور لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی یہ رات کٹے مگر پریشانی کی ر لمبی ہو جاتی تو لوگوں کو اجالے کا انتظار اور اللہ رب الفلق ہے روشنی کا نور کا اجالے کا رب میں ہوں تو اس تاریکی سے اجالے کی طرف لانے والا میں ہوں جو رات کے شرور ہیں رات کے فتنے رات کو چور اپنے گھروں سے نکلتے ہیں لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں املاک لوٹتے ہیں عزتیں لوٹتے ہیں اور رات ہی کو جانور اپنی بلوں سے آزادی سے باہر نکلتے ہیں سانس بچھو باہر نکلتے ہیں رات ہی کو جو فتنہ پرور عورتیں وہ لوگوں کو دعوت دیتی ہیں خواہش و منقرات کی بے حیائی کی یہ سارے فتنے رات کی تاریخی میں ہوتے ہیں اور بات اوقات اگر کوئی مرض ہو کوئی پریشانی ہو اور دن کا انتظار ہو تو رات کٹتی ہی نہیں تو اگر یہ سورت آپ پڑھیں گے اس میں تو شر اذا وقب کہ میں رات کی تاریخی سے رات کی تاریخی کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں ادا وقف جب وہ داخل ہو جائے جب رات شروع ہو جائے اور اس کے دامن میں جو بھی شرور پوشیدہ ہیں میں تیری پناہ کرتا ایک دفعہ نبی اسلام تشریف فرما تھے اور سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کے ساتھ تھیں اور چاند روشن تھا آپ نے چاند کی تو اشارہ کیا اسر باللہ من شر فن ہوں من شر غاط کے نظام وقب عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ کرد کر یہ جو اس آیت میں ہے وہ من شر غافق کے وہ یہی ہے یہی سے مراد چاند رات کو نکلتا رات کی تاریخ کی رات کا اندھیرا شر چاند نہیں ہے بلکہ چاند رات کو نکلتا ہے تو من شر غافق غازی وقب یہی ہے اس لیے رات جب شروع ہو تو اس کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ لط کیا کرو تو رات اگر تکلیف زدہ ہو تکلیف دے ہو وہ کاٹے نہیں کٹتی صبح کے نور کا انتظار ہوتا ہے اللہ کا رب الفلق یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہی رب الفلق ہے اس کے عمر سے یہ نور حاصل ہوگا پریشانیاں چھٹ جائیں گی ہم حفاظت میں آ جائیں گے دکھ در دور ہو جائیں گے اور دن چڑھتے ہی کام کا شروع ہو جائیں گے مریض اپنے ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے ہاسپٹل جا سکتا ہے رات کو ممکن ہے وہ بند ہو دستیاب نہ ہو انتظار ختم ہو گیا رب الفلق اللہ رب العزت تو یہ رات ہر ایک پر آتی بار بار آتی ہمیشہ آتی رہے گی تو اس رات کے دامن میں جو بھی شر ہے جو بھی فتنے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا اثر کرتے رہے. اور سب سے بڑا فتنہ جو آگے ان صورتوں میں بیان ہے وہ جادوگروں کا فتنہ جادو کا عمل رات کو چھپ کر روتے جتنا اندھیرا ہو اتنا جادوگر کا عمل کامیاب ہوتا ہے تو اپنا اپنا وہ شہر کا عمل لوگوں پر رات کو کرتے ہیں بلکہ رات کو بھی جو جہاں شہر ہو روشنیاں ہو بتیاں جل رہی ہوں وہاں سے نکل جاتے ہیں قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اور وہاں بھی کمرے کھود کر اندر چھک کر اپنے شہر کا عمل کرتے ہیں جادوگروں کو اندھیرا پسند ہے اس لیے کوئی شخص اگر کہے آپ کا فلاں کام ہو جائے گا کالا بکرا ذبح کرو یا کالا مرغہ ذبح کرو سمجھو کہ وہ جادوگر یہ شیاطین کو یہ سیاہ رنگ پسند ہے اور سیاہ سیاہی میں بیٹھ کر عمل کرنا پسند ہے جادوگر اپنے عمل کے لیے رات کی تاریخی کا انتظار کرتے پھر قبرستانوں میں جا کر یہ عمل کرتے ویرانوں میں جہاں اور وحشت اور اور اندھیرا اور تاریخی ہو تو کوئی کالا بکرا کالا جانور طرف کرے کالا مرغہ طرف کرے سمجھو یہ جادوگر ہے جو جنوں کو راضی کرنا چاہتا ہے جنوں کی خوشی اسی میں وہ چاہتے ہیں شاہدین چاہتے ہیں کہ انسانوں کے عقیدوں کو تباہ کر دیں یہ عقیدوں کی تباہ ہے تباہی انسان اگر ان کی بات مان کر یہ کالے جانور لے ہیں تو مانا انہوں نے جن کو خوش کرنے کا پروگرام بنا لی اللہ کی رضا نہیں بلکہ جنوں کی رضا مطلوب ہے جو کہ بیاانہ قسم کا شرک ہے بیاانہ قسم کا شرک رات کی تاریکی سے ہمیں ایک ہی خوشی ہے اور وہ ہے قیام اللیل تہجد کا اہتمام اپنے گھر اپنے کمرے کی تنہائی میں کمرے کی تاریکی میں یہ ایک عمل ہے جو ان فرسان جو شاہ سوار ہیں مضمود عمل کے مالک ہیں جو تاریکی اس لیے پسند کرتے ہیں کہ تنہائی میں اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کریں اس لئے رات کی آمد کی خوشی ان صالحین کو ہوتی ہے جو قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں ورنہ یہ تاریخی بہت سے فتنے بہت سے شر اپنے دامن میں لے کر آتی ہے اور اس صورت میں ہمیں یہ دعا اور یہ تعبظ کا کلمہ سکھا دیا گیا جو کہ بڑا عظیم شان کلمہ ہے امن شرح اللہ تعالیٰ رب النور ہے اس رب النور اس صفت کو پہچان لو رب النور سے تاریکیاں اندھیرے ان کے فتنے ان کے شر ان تمام چیزوں سے رب النور رب الفلق کی پناہ میں آ جاؤ اندھیروں میں شر اور فتنے ہوتے ہیں اور باطل کو اندھیرے ہی پسند ہیں مسلمہ کردار سے کسی نے پوچھا کئی فیا سی کلفاحی وہی تمہارے پاس کیسے آتی تو جھوٹا کہتا کہ فی فی ظلمتن ہندس بڑی شدید تاریخی میں نہ سورج ہو نہ چاند ہو اندھیری رات ہو اندھیری رات میں مجھے اتر دی اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہیں بھائی آتی فرمایا کہ فی مثل فلاق سبح یہ وہی آتی ہے چاروں طرف نور ہی نور پھیلا ہوتا ٹھنڈا نور یہ صبح کا پہلا اجالا اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے چاروں طرف نور ہوتا ہے ملائقہ کا جو ایک مجمع ہوتا ہے اور جمیل امین وہی لے کر آتے ہیں یہ نور اللہ تعالی رب النور ہے اللہ تعالی رب النور ہے تو ظلمات جو ہیں اندھیرے جو ہیں ان کے فتنوں سے آپ مستقل اللہ تعالی کی پناہ طرف کرتے رہو کتنے بے شمار ہیں راتوں کے اور آپ ان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے رہو اور پناہ طلب کرتے رہو اللہ تعالیٰ رب الفلق ہے رب النور ہے اور یقیناً وہ آپ کو نور کی طرف منتقل کر کے آپ کو آفیت اور سلامتی عطا فرمائے گا بھائی مجھے کا نے پوچھا نبیر اسلام سے یہ قل کیوں ہے اگر ہم یہی پڑھ لیں کہ میں رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں یہ کل کہہ دیجئے یہ ہم نے کیوں پڑھنا ہے تو رسول اللہ شاعظ میں قیل علی فقلت مجھے کہا کہ کل آرود پڑھوں میں نے اسی طرح پڑھا بھیا نقاب نے فرمایا اللہ کے نبی نے اسی طرح پڑھا ہم بھی اسی طرح پڑھیں کہ جس طرح اللہ کے نبی نے پڑھا کل کچھ لوگوں کو اشکار ہے یہ قل کیوں پڑھتے ہیں تو کافی اور بعض میں قل کو خارج بھی کر دیا لیکن نہیں نبی السلام سے اسی طرح منقول ہے اسی طرح آپ نے پڑھا اسی طرح آپ سے ثابت ہے قل اعوذ ربی الفلق بمن شر ان نفا اور میں پناہ میں آتا ہوں نفاسات کے شر سے اوقت اوقت میں اوقت اقدا کی جمع اقدا کو مانا دھاگے کی گرے دھاگوں میں گرے لگانا یہ کوئی بھی ڈوری ہو خبال کیوں نہ ہو بال،, بال میں گرا لگانا دھاگے میں گرا لگانا اور نفاسات یہ نفاسات ان کی جمع ہے اور نفاسات ان کا مانا پھونک مارنے والی مونا ہے ممن شرف نفا سات پھر اوقت اور پھونک مارنے والی عورتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں وہ پھونک کہاں مارتی ہیں پھر اوق میں دھاگوں کی گرہوں میں عقد اقدت کی جمع دھاگوں کی گروہ میں جو ہے وہ گرہ ڈالتے ہوئے پھونک مارتی ہیں جو کہ جادو کا عمل ہے اسی کا منس کا کیوں ہے حالانکہ مرد بھی جادو کرتے ہیں علمان اس کا جواب دیا ہے کہ یہ نبیر اسلام پر جادو ہوا تھا اس موقع پر یہ صورتیں اتری تھیں اور آپ پر جادو لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کیا تھا لبید ابن آسم کی بیٹیوں نے کیا تھا اس لیے اس قصے کی رعایت سے نفع تھا, تھا. مگر یہ جواب صحیح نہیں ہے صحیح بخاری کہ جسے کہ تنگا ہو لبید ابن عاصم فری نبی اسلام کو جادو کیا کس نے نبی ابن آسن نے بیٹیوں کا ذکر نہیں ہے تو پھر یہ نفا کیا ہے یہ صفت ہے اس کا موصوف معذوف مان لو الرواہ النفا سات مارنے والی روح ہیں. کیونکہ جب جادوگر مرد یا جادوگر عورت جب پھونک ماریں گے گرہ میں یا کسی بھی چیز میں جادوئی عمل کے لیے اس وقت وہ اکیلے نہیں ہوتے بلکہ وہ شیاتی ان کے ساتھ ہوتے ہیں بدروحیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو جادو کے عمل میں سات شریک ہوتی اسے الارواح النفاسات یا الانفس النفاسات جادو کرنے والا انسان جادو کے عمل میں اکیلا نہیں ہوتا بلکہ یہ خبیص سیاستین اور جن ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھونک مارنے کے عمل میں وہ شریک ہوتے ہیں برابر تو پھر وہ وہ جادوگر اس کا منہ انتہائی خبیص ہوتا ہے اس وقت اور جو اس کی زبان انتہائی گندی ہوتی ہے اس وقت ارواح خبیصہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور جو لعاب دہن وہ نکالتا ہے ان گرہوں میں پھونک مارنے کے لیے انتہائی خلیز اور گندا اور خلیج ہوتا ہے یہ سارا عمل خوبص پر خباخت پر قائم نے بتایا کہ یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں دراصل علیہ اسلام پر جادو ہوا تھا اور یہودیوں نے کیا تھا یہ لبید بن آسن بڑا خطرناک یہودی تھا منافق بھی تھا یہ اور یہ ہو اس کا تعلق تھا اس نے نبی اسلام پر جادو کیا تھا اور آپ جادو سدا رہے تقریباً ساٹھ دن آپ کو اس جادو کی تکلیف رہی اور پھر یہ دو صورتیں اتری اور جو جادو آپ پر کیا گیا تھا اس کا تعین کیا گیا جہریل پہنچ دو فرشتے اللہ کے نبی سو رہے تھے دو فرشتے آ گئے ایک آپ کے سر کے پاس ایک پاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور ایک فرش دوسرے سے پوچھا کہ انہیں کیا ہے کہ ان کو تکلیف ہے کیا تکلیف ہے ان پر جادو ہوا جادو کس نے کیا لبید بن عاصم نے کس چیز پر کیا غلام کے ذریعے جو گاہے بگاہے نبی السلام کی خدمت کیا کرتا تھا اسے یہودیوں نے اپسایا اور دل آخر اکسا کر مجبور کیا نبی السلام کے گھر سے آپ کے کنگے کا ایک وہ ایک لکڑی ہوتی ہے ایک وہ توڑ کے لے گیا اور آپ کا بال اس کنگے میں موجود تھا وہ بال بھی نکال کر لے گیا چنانچہ اس بال کی گرہیں اس کنگے کے اپنے دندانے پر لگائی گئیں اور اس طرح جادو کا عمل آپ پر کیا گیا اور دیر زروان مدینہ کے ایک طرف یہ کنواں واقع ہے ایک ویرانے میں ایک جنگل سا اس کنویں کے اندر اس جادو کے عمل کو چھپا دیا گیا اور نبی اسلام ساٹھ دن تک شدید تکلیف محسوس کرتے اور آپ کی تکلیفوں کی دو چیزیں تھیں ایک یہ کہ آپ سمجھتے فلان کام میں نے نہیں کیا حالانکہ کر چکے اور دوسری تکلیف یہ کہ آپ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکے بیوی کے پاس نہیں جا سکے بیوی سے ایک رکاوٹ پیدا کر دی گئی یہ تکلیف آپ کو تقریبا ساٹھ دن محسوس ہوتی رہی اور پھر اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں بھیجی اور اس طرح وہ آپ ان آیتوں کو پڑھتے قُلْ آڑ رنگل فلق تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک گیرہ کھل جاتی من شر ما خلق دوسری گیرہ کھل گئی اس طرح یہ گیارہ گرہیں تھیں جو لگائی گئی تھیں ہر آیت سے ایک گیرہ کھلی اور آپ رماتے ہیں کن رشتہ میرے قالن لگتا ہے کہ مجھے رسی سے چکڑا گیا تھا اور جب میں نے یہ دونوں صورتیں پڑھ لی تو گیا رسی کھول کر مجھے آزاد کر دیا گیا لوگوں کا اشکال ہے کہ نبی پر جادو اگر ہو گیا تو کفار سچے تھے ان سب تہوار اللہ مسحور کفار اللہ کے نگو پر کرتے تنقید کرتے اور کہتے کہ تم ایک ایسے شخص کی اتائٹ کر رہے ہو جو کہ جادو زدہ ہے مسحور ہے وہ اگر جادو آپ پر ہوا یہ کفار کے قول کی تصدیق ہے بہت سے امتیوں نے اپنے نبی پر جادو کی نسبت کی انفراؤن نے کہا علیہ السلام کے بارے میں اور بہت سے انبیاء کو جادو زدہ قرار دیا ان کی قوموں نے تو ہے نا پھر کفار کی بات درست ہے نہیں مسئلہ کی دو حیثیت ہے کفار کا مقصد یہ تھا یہ مشہور مجنون ہے یعنی ایسا جادو زدہ جس کی عقل مختلف ہو چکی جس کی عقل مختلف ہو چکی نوزب اللہ ان کی ٹھکانے نہیں نوز بہہ کی کی باتیں کرتے یہ پفار کا مقصد ہے یعنی مشہور سے مراد ان کی مختل العقل یہ نہیں تھا آپ پر جادو ہوا اس کا اثر آپ کے بدن پر تھا نہ کہ آپ کے عقل پر اور بدن پر جادو کا ہونا ایک ایک عام مرض ہے یہ ایک مرض کے طور پر ہے اور مرض جو ہے یہ انبیاء کی شان کے منافی نہیں ہے بلکہ انبیاء پر مرض کا حملہ زیادہ شدید ہوتا ہے شہر کی دو حیثیت ہیں ایک شہر وہ ہے جسے عقل مختلف نبی اسلام اس سے پاک ہیں آپ معصوم ہیں کوئی خطاب آپ سے نہیں ہو سکتا اس دور میں بھی جو پڑھی آپ پر آئی آپ نے اس کو ضبط کیا امت تک پہنچایا لیکن جو دوسری جادو کی حیثیت ہے اس کا اثر آپ کے جسم پر ہونا تو ایک مرض کی طرح اللہ کے نبی ایک موقع پر بہوش نہیں ہو گئے نبیر اسلام پر کفار نے سجدے کی حالت میں یہ اونٹ کی اوجڑی اور اونٹ نے کا رہن نہیں رکھا تھا کفار کی طرف سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے ایک کافر نے آپ کو پتھر مارا آپ کے آپ کا سر زخمی ہو چہرہ زخمی ہوا آپ کا دانت شہید ہوا تو کفار اپنے عمل سے نبیر اسلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یہ بھی کفار کی طرف سے ایک تکلیف ہے آپ پر جادو کا عمل آپ ایک مشر ہیں اور آپ کا جسم ان تمام امراض کو قبول کر سکتا ہے جن امراض کو عام انسان قبول کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات نبی پر ایک مرض کا حملہ زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے آپ کو بخار تھا بعض صحابہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آئے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بخار کی تپش ہمیں اس فاصلے سے محسوس ہو رہی ہے حالانکہ عام مریض کو آپ جسم کو ٹچ کریں گے ہاتھ میں لیں گے اس کی نبض یا اس کا بازو یا اس کی پیشانی پھر آپ کو حرارت کا احساس ہوگا لیکن نبی الاسلام کے بخار کی حرارت ہمیں اتنے فاصلے سے محسوس ہوگی صحابہ نے کہا ان کو و رسول اللہ آپ کو بخار ہوتا ہے فرمایا کہ ان نے کو کما یوا کو رجوع نے مجھے اکیلے کو تم دو افراد کے برابر بخار ہوتا ہے دو افراد کا بخار شدید ایک طرف ہو اور مجھے اکیلے کا بخار ایک طرف ہو یہ صحیح حدیثیں صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں جن پر امت کا اجماع ہے انبیاء پر اس قسم کے اوارے پر آتے ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں جتنی تکلیف زیادہ ہوگی اتنی جو درجات ہیں وہ زیادہ ہوں گے آپ بتائیں نبیر اسلام پر فہیح کا نزول شدت کے ساتھ کیوں ہوتا ہے جب وہی اترتی عائشہ فرماتی ہے کہ شدید سردی کے دنوں میں آپ کی پیشانی سے پسینہ یوں گرتا جیسے پرنارے کا پانی گر رہا اور ایک صحابی کی ٹانگ آپ کی ٹانگ کے نیچے تھی صحابی نے کہوں یہ یقین ہو چلا کہ آج ٹانگ ٹوٹ گرتی اتنا بوجھ اتنا پسینہ کیوں بہتا اتنی شدت محسوس کیوں کرتے اتنا بوجھ محسوس کیوں کرتے اللہ تعالیٰ وہی کے نزول سے ایک تو یہ بابر کراتا کوئی عام پیغام نہیں ہے کہ آپ نے ختم وصول کر لیا یہ رحمان کا پیغام ہے اسی شدت کے ساتھ آئے گا اور دوسرا یہ کہ تیئیس سال مسلسل آپ اس کیفیت سے دو چار ہوں گے سوچیں آپ کا درجہ کتنا بلند ہو ہوگا یہ تکلیفیں انبیاء کے درجے کو بڑھاتی ہیں تبھی ہی نبی اسلام کی حدیث ہے اشد البلا ادل انبیاء ثم بل امسل سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی سخت ترین تکلیف پھر کن پر آتی ہے جن کا مقام نبیوں کے بعد ہو پھر کن پر آتی ہیں جن کا مقام ان کے بعد ہو جتنا ایک بندہ اللہ کا مقرب ہوگا اللہ کا پیارا ہوگا اتنا اللہ اس کو آزمائے گا اس کو جھنجھوڑے گا تو یہ سحر نبی رسلام پر ہوا جس کا اثر آپ کی عقل پر نہیں بلکہ آپ کے جسم پر تھا ایک عام جیسے امراض ہوتے ہیں بیماری ہوتی ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے اسی طرح شہر بھی ایک مرض ہے یہ ہوتا ہے اور یہ حق ہے ہو جاتا ہے اس کا علاج بھی موجود اور ممکن ہے تاجر نبی اسلام پر یہ جادو کا عمل ہوا تو من شرق نفع القط اور میں پناہ میں آتا ہوں نفا صاحب کے شر سے نفا صاحب کا مانا پھونک مارنے والی روحیں خبیس روحیں فی الوقت دھاگے کی گروں میں جس سے جادو کا عمل پورا ہوتا ہے ایک انسان جادوگر ہے اس کا ایک کوڈ ورڈ ہے ان شاطین کے ساتھ جب وہ استعمال کرتا ہے وہ حاضر ہو جاتے ہیں اب جس پر جادو کرنا ہے وہ منتر شروع ہو گئے وہ روحیں خبیس ساتھ شامل ہو گئی اور یہ سب کچھ منتر کرنے کے بعد جو ایک غلیظ مادہ ان کے منہ میں جمع ہوتا اس سے وہ نفرت کرتے چھتکارتے ان گروں پر اور اس طرح جادو کا عمل پورا ہو جاتا اور آج کل جادو عام ہے بڑی کثرت سے ہو رہا ہے ہر دوسرا تیسرا گھر جادو کا عمل سے متاثر اس لیے ان صورتوں کو پڑھنا تاکہ اللہ تعالی پناہ میں رکھے ان شر کی دو قسمیں ایک شر وہ جو نازل ہو چکا ہو اس شر سے پناہ طلب کرو ان صورتوں کو پڑھ کر اور ایک شر وہ جس کا اندیشہ ہو نازل تو نہیں ہوا لیکن کہیں نازل نہ ہو جائے رکا رہے وہ ہم سے تو اس شر اس شر سے بچاؤ کے لیے پہلے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا بمن شرح خاص اِذَا حسر اور پناہ میں آتا ہوں حاسد کے شر سے اذا حسد جب بھی وہ حسد کرے پناہ میں آتا ہوں من شر حاسدن, حاسد دن حاصل کے شر سے اذا حسد جب بھی وہ حسد کرے خبر حسد بھی ایک بڑی خطرناک بیماری کہ باقاعدہ اس صورت میں اس کو شامل کیا گیا کہ حاشدوں کے حسد سے پناہ مانگے پر تم نہیں جانتے تمہارے حاصل کون کون اور حاصل انسان بھی ہو سکتے ہیں جن بھی ہو سکتے انسانوں کو تو دیکھ رہے ہو ان کا حسد کرنا سمجھ سکتے ہو پہچان سکتے ہو جنوں کو تم کہاں دیکھ پاتے وہ بھی حاصل ہو سکتے ہیں آپ کی نعمتوں پر صحت کی نعمتوں علم کی نعمتوں عمل کی تقویٰ کی توحید کی حسد کر سکتے ہیں حسد ایک شر ہے تو اس شر سے مستقل اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو تو یہ دعا سکھائی کہ وہ دن ہر حاصل کے شر سے اذا حسد جب بھی وہ حسد کرے اس کا مان ان حاسد کا شر کب پہنچتا ہے جب وہ حسد کرے ایک ہے نظر بد نظر بد خالی دیکھا نظر لگ گئی لیکن حسد اس کا اثر آپ کو کب پہنچے گا جب وہ حسد کرے اس کا اظہار کرے اس کے بارے میں سوچے حسد کے تین معنی ایک ہے یہ سوچنا یہ نیت کرنا کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھنک جائے اس کے پاس نہ رہے مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس بھی نہ رہے یہ جمہور نے مانا کیا حسد کا تمنی زوال جو آپ کے بھائی یا آپ کے دوست یا آپ کے پڑوسی کے پاس فلا نعمت ہے اس نعمت کا زائل ہونا یہ تمنا یہ حسد ہے مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس بھی نہ رہے یہ حرام ہے حسد دوسرا فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے یہ مانا شیخ الاسلام نے بیان کیا اس کے پاس نہ رہے اور وہ سب مجھے مل جائے اس کو مال ہے یا سہد ہے یا علم ہے یا عمل ہے جو بھی اس کے پاس نہ رہے وہ اس سے محروم ہو جائے اور سب کچھ مجھے مل جائے یہ تمنا بھی حرام ہے تیسری ایک حسب کی قسم ہے جو کہ جائز ہے اسے حسد ربتا کہا جاتا ہے حسد غبتا جس کو رشک کرنا کہتے ہیں رشک کرنا فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس کے پاس بھی رہے اللہ اس کو اور دے لیکن ویسی چیز مجھے بھی مل جائے اس میں زوال نعمت کی تمنا نہیں رشک ہے رشک ہے کہ فلاں کے پاس حسن ہے یا مال ہے یا صحت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور دے یا پھر مجھے بھی اسی طرح مل جائے مال مل جائے صحت مل جائے علم مل جائے تو اس نعمت کے حصول کی تمنا ہو اس طرح کہ اس سے زوال کی تمنا نہ ہو سن جانے کی نہ ہے یہ جائز ہے رشک کرنا یہ مصلوب ہے اللہ نے جو فلاں کو قرآن کا حافظ بنایا اللہ مجھے بھی بنا دے اللہ نے فلاں کو عالم بنایا اللہ مجھے بھی بنا دے اللہ نے فلاں کو اچھا قرآن پڑھنے کی نعمت سے نوازا اللہ مجھے بھی نواز دے اسے بھی اس میں برکت دے یہ رشک کہلاتا ہے یہ درست ہے اس کو حسد غفا کہا جاتا ہے. حاص کا حسد کرنا مانا اس کا جلنا اور کڑنا کس چیز پر اللہ کی تقدیر پر اللہ نے جو اس کو دیا حسن دیا یا صحت دی یا مال دیا یہ تقسیم تقدیر میں لکھی ہوئی ہے اس کا جلنا اور کڑنا کس چیز پر اللہ کی تقدیر پر اللہ کے فیصلوں پر اللہ تعالی کی رضا پر ان کتنی خامیاں جمع ہوگئی حسد میں یہ تقسیم تو اللہ تعالی کی تو آپ کا حسد کرنا اللہ تعالی کی تقسیم پر اعتراض ہے آپ کا حسد کرنا اللہ تعالی کی تقریر پر اعتراض ہے آپ کا حسد کرنا اللہ تعالی کے فیصلوں پر اعتراض ہے جو بعد حالات میں کفر کی حدود کو چھو سکتا ہے سعید الماغ رضیلان ہو اور حکیم الزام رضیلان امیر عمر سے ملنے کے لیے گئے اخلیقت المسلمین سے ملنے گئے آپ مشغول تھے فرمایا کہ انہیں انتظار کا کے وہ بیٹھے میں فارغ ہو کر ملوں گا دونوں بیٹھ کے تھوڑی دیر میں بلال آ گئے اور حاجم سے کہا کہ اطلاع دو بلال ملنا چاہتا ہے امیر عمر ام نے بلال کا نام سنا اٹھ کر باہر آئے ان کا استقبال کیا اور اندر لے گئے تو یہ سفیان سفیان اور حکیم میں سفیان نے کہا رضی اللہ عنہ کہ امیر المومنین نے انصاف نہیں کیا ہم کب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں انتظار میں بٹھایا ہوا ہے اور بلال کو فوراً لے گئے اندر اور وہ غلام ہے تو حکیم نظام نے جواب دیا یہ سوچو کہ بلال کو یہ عزت کس نے دی اللہ تعالیٰ نے دی تم یہ سوچو تم نے اسلام کب قبول کیا اور بلال نے کب کیا بلال نے کب کیا جب اسلام قبول کرنا ایک تانا تھا انہیں گسیٹا گیا آج میں جلایا گیا گرم پانی ڈالا گیا کانٹوں پر گھسیٹا گیا اور وہ اللہ احد اللہ احد کہتے رہے بلال اس وقت مسلمان ہوئے اور تم کب ہوئے جب مکہ فتح ہو گیا چوتراہٹے چھن گئی مونچھے نیچے ہو گئے تم نے کہا چلو کل میں اسلام قبول کر یہ <تصفيق> سوچو بلال کب مسلمان اور تم کب مسلمان اور یہ تقدم جو بلال کو حاصل ہو جی سبقت بلال کو ملی احمد کے دن بھی یہ ثبقت ان کو ملے گی تو اس دن بھی اعتراض کرو گی انہیں ثبقت کیوں دی گی نہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی تقریر محکم تو حسد جو ہے حسد ان تمام جو ہے وہ اشق آلات کا ذریعہ ہے اللہ کی رضا پر اعتراض اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض اس لیے حاصل کا حسد شر حاسد کا حسد شر اور جب وہ حسد کرے گا اس حسد کے آثار پہنچیں گے محسود تک جس پر حسد کیا جا رہا نظر بد اور چیزیں حسد اور چیزیں نظر بد میں تو یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کو دیکھے آپ کے پاس ہے وہ آپ کو دیکھا آپ کی نعمت کو دیکھا نظر لگ گئی حسد اگر امریکہ میں خراب پاکستان میں اگر وہ حسد کا شکار ہو گیا تو اس کی حسد کے تیر وہاں سے چلیں گے اور آپ تک پہنچیں گے حسد خطرناک چیز خطرناک چیز اس لیے باقاعدہ اس صورت کے ذریعے تعلیم دی گئی وَمِن حاسد حسد کہ یا اللہ حاسد کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جب بھی وہ حسد کرے یہ چار چیزیں ہم نے پڑھی جو مستعد من ہو کہ کس کس چیز سے پناہ طلب بھی جاری تو چار چیزیں کیا ہیں نمبر ایک منشر و خلق نمبر دو وہ منشر غافق ندا وقم نمبر تین ومن شخوفا سات بالوق اور نمبر چار من شرح خاص دن حسد یہ چار چیزیں ہیں مستعد من مستعد ہی کون ہے قل آروہ رب الفلک اللہ رب الفلق جس کی پناہ طلب کی جا رہی پناہ طلب کرنے والے کون ہیں پورے انسانیت اللہ تعالیٰ کی پناہ کیا کہ لاچار مجہور ہے سارے کے سارے اور یہ بڑا اہم ترین نقطۂ توحید ہے ایک بندے کا عقیدہ ہو جائے کوئی مشکل ہو کوئی پریشانی ہو وہ نادر ہو چکی ہو یا اس کے نادر ہونے کا اندیشہ ہو پناہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف کرنے یہ پناہ کی بات اگر دل میں آ جائے تو اس بندے کے دل میں توحید کا ایک چراغ جل گیا تو اہم ترین یہ نقطۂ توحید باقی رہے کا پانچواں شرط جس سے پناہ طلب کی گئی وہ آگے صورت الناس میں کہہ دیجئے دیجیے کل آڑود رب کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس کے اس رب کے جو تمام لوگوں کا رب ہے ملک الناس تمام لوگوں کا بادشاہ الہ الناس اور تمام لوگوں کا معبود یہ تین صفات ہیں. رب الناس ملک الناس الہ الناس کیونکہ کتاب اللہ کی اختتامی جو ہیں وہ لمحات ہیں اختتامی آیات ہیں تو تقریباً پوری توحید یہاں سمو دی گئی یہ توحید کی تین قسمیں توحید ربوبیت جو رب الناس سے ظاہر ہو رہی توحید الوحیت جو الہ الناس ظاہر ہو رہی اور توحید سماؤ صفات ملک الناس پوری توحید سمو دی کہ تم کس کس کی پناہ میں آنا چاہتے ہو کس کی پناہ طلب کرنا چاہتے ہو اس ذات کی جو رب الناس ہے رب کا من پالنے والا کھلانے والا پلانے والا پہنانے والا پناہ دینے والا شر کو ٹالنے والا خیر دینے والا یہ سارے ربوبیت کے محاسن رب النا ہیں اس کا فائدہ کیا ہے کہ اسی کی پناہ طلب کرو دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اللہ جب میں نے مان لیا کہ تو ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں تو مجھے پناہ دے پھر پناہ دے مجھے پھر میں کہاں جاؤں کس کہ سے پناہ مانگ یہ دوہرا فائدہ یہ آپ کا جو عقیدہ جب بن گیا کہ پناہ اللہ ہی دے گا اللہ ہی سے طلب کر رہے ہو تو اس کا مانا یہ کہ یا اللہ تو یہ جو طلب کروں گا پناہ تو دینے والا اور کوئی نہیں ہے کہاں جاؤں میں اس کا معنی جب یہ عقیدہ دل میں بیٹھ گیا تو اللہ کا پناہ دینا متعین ہو گیا پھر اللہ پناہ دے گا میرا بندہ کوئی اس کا در نہیں کوئی درگاہ نہیں کوئی مدار نہیں کوئی فلاں فلاں نہیں صرف میری پناہ کا عقیدہ رکھتا ہے میری پناہ کا طالب ہے تو اللہ پناہ دے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ کے تعلق سے یہ محاسن بتا دیے کہ میں رب الناس ہوں ہر خیر دینے والا میں روزی دینے والا میں کھلانے والا میں پہنانے والا میں کامیابی دینے والا میں یہ سارے رومومیت کے معنی اور ملک الناس ہر شہر کا بادشاہ میں ہوں امر بھی میرا ہے حکم بھی میرا تدریر بھی میری یعنی ملک الناس لوگوں کا بادشاہ بادشاہ ہونے کا معنی وہ مالک ہے ہر چیز کا مالک ہے اور بادشاہ نے کیا مانا اسی کا تصرف چلتا ہے اسی کی تدویر اسی کا امر اللہ الخلق یہ کائنات اللہ کی خلق ہے اور پوری کائنات کا اللہ کا امر چلتا ہے اللہ کا ہر چیز پر چھوٹی ہو بڑی ہو اللہ کا امر اللہ کی تدویر اس کی تدویر کے بغیر اس کے امر کے بغیر کوئی تغیر ممکن نہیں اور وہ عمر ہر شے پر درخت کے پتے تک پر ہے پتا کا پتے کا ہلنا اللہ کے امر سے بارش کے قطرے تک پر ہے بارش کا قطرہ گرنا اللہ کے امر سے ہے اپنا تعارف کرا دیا کہ تم کس کی بنا چاہتے ہو اس ذات کی جو ربد الناس ہے اس ذات کی جو ملک الناس ہے اس ذات کی جو الح الناس, اس جو الناس تم اس کی عبادت کرتے ہو خجدہ اس کے لیے قیام اس کے لیے خراج اس کے لیے رکوع اس کے لیے ذکر اس کے لیے مالی عبادت اس کے لیے بدنی عبادت اس کے لیے جہاد اس کے لیے حج اس کے لیے عمرہ اس کے لیے جب ساری باتیں اس کے لیے خارج کرتے ہو اور اس کو اپنا معبود مانتے ہو تو تمہاری دعا قبول کر کے تمہیں پناہ کیوں نہ دے گا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی آ گیا اور اس تعارف کے سمرات بھی آ اور وہ پانچویں اور آخری جیل جو بہت بڑا شر ہے اور جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے اس سورت کے ذریعے میں پناہ طلب کرتا ہوں پناہ میں آتا ہوں رب الناس کی ملک الناس کی اللہ الناس کی کس چیز سے پناہ طلب کرتا ہوں من شر الوسواس الخناس شر سے کس کے شر سے الوسواس کے شر سے اور خناس کے شر سے وسواس کا معنی کثرت سے بسم دینے والا اس کا اصل ہے چھپ جانے والا نہیں اصل مانا اس کا حرکت تحرک اور مراد یہ ہے وسواس کثرت سے یعنی بات نہ ہے یہ نہیں کہ ایک وسوا دی دوسرا وسودہ اب بات آ جا نہیں دیتا ہی جاتا وسو سے پیدا کرتا ہی جاتا ہے. یہ یہ شیطان پچھلی چار چیزیں جو بیان ہوئی وہ خارجی ہیں جادوگر آپ کے اندر نہیں بیٹھا ہوگا رات کی تاریخ آپ کے اندر نہیں ہے حاصل آپ کے اندر نہیں بیٹھے لیکن یہ جو بسواس ہے شیطان اس کو آپ کے اندر رسائی دی گئی ان شیبان یجری نہیں کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اندر گردش کر رہا ہے. جو پچھلے چار امور بیان ہوئے وہ ہے ما... وہ ہے مسائل وہ مصیبتیں ہیں اور یہ ہے معیب سے یہ ایک عیب ہے جس کو آپ نے خود خریدا شیطان کو اندر آپ نے خود جگہ دیے اس کا قرب آپ نے خود اختیار کیا ایسا اگر کام کرتے رہتے جس سے شیطان بھاگتا اور یہ بھاگتا بھی اذان سن کے بھاگتا ہے نہیں بھاگتا جہاں اللہ کا ذکر ہو اللہ کی توحید کا پرچار ہو نافرمانی کا تصور تک نہ ہو وہاں یقینا۔ شیطان یہ قدم نہیں جمیں گے تو پچھلے چار چیزیں مسائل ہیں مصیبتیں اللہ کے عمر سے آتی ہیں نوشتہ تقدیر ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اللہ کی ندا ہے اگر آ جائیں تو صبر کرو لیکن ساتھ پناہ طلب کرتے رہو مگر یہ جو پانچویں چیز ہے اس کا تعلق معائب سے ہے عیب سے ہے جس کو زیادہ دخل آپ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہارا ادوب مبین کل دشمن اس سے بچو اس سے دور رہو ایسے کام کرو جس سے یہ بھاگے اور دور ہٹے مگر یہ تمہارا اپنا کسب ہے اس کو تم نے قریب بھی کیا اپنے اوپر حاوی بھی کیا اور اپنے اندر داخل بھی کر لیا تم شرج شکرسواس سے بسواس کے شر سے اور الخناس خناس کے شر سے کا معنی کثرت سے بسم سے دینے والا اور بس, بس دل میں خیال پیدا کرنا اور خناس کا معنی چھپ جانے والا ظاہر ہونے کے بعد یعنی خناس خنس سے ہے اس میں ظاہر ہونا اور چھپ جانا یہ دونوں معنی ظاہر ہونے کے بعد چھپ جانا کسی نے سے یہ ستاروں کی قسم گئی ستارے ظاہر ہوتے ہیں رات کو اور دن کو چھپ جاتے ہیں اس طرح خناس شیطان خناس ہے ظاہر ہوتا ہے اور چھپ جاتا ہے ظاہر کیسے ہوتا ہے بس سے پیدا کرنے کی بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے لیکن بندے اگر طاقتور ہوں قوی ہوں اور قوت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں اور شیطان کے اشاروں کو ٹکرانے والے ہوں اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والے ہوں تو پھر یہ خناس ظاہر ہو کر چھپ جاتا ہے پھر بھاگتا ہے پیچھے دور ہوتا ہے یہ شہری میں ہے اذان کی آواز سن کے ہے بھاگتا ہے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ پہنچ رہی اذان ختم ہوئی پھر آ جاتا ہے یہ ظہور اس کا دوبارہ تکبیر ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے تقبیر ختم ہوئی پھر آ جاتا ہے اور بندوں کی نمازوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شیطان کا ظہور اور اس کا تاخر اور اس کا خفا اس کا چھپ جانا خناس خناس کا ایک معنی سکڑ جانے والا اور یہ سکڑنا بھی ہماری قوت سے ہوگا اللہ کا تفرت سے اگر ذکر ہو تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے اللہ کہ سکڑ جاتا ہے اس کی طاقت ظاہر ہو جاتی ہے اس کے قواعت مسمعل ہو جاتے ہیں بس مسمتیں کرنے کے قابل نہیں رہتا اند المن یوں بھی شیطان کم بحیروں کے سفر بندہ مومن اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے جیسے ایک مسافر جو طویل سفر کرتا ہے اپنی سواری کو تھکا دیتا ہے اونٹ پر جا رہا ہے گھوڑے پر جا رہا ہے آرام نہیں کر رہا گھوڑا کب تک چلے گا آخر چل چل کے تھک ہار کے ماندہ ہو کر گر جائے گا یہ بات شیطان کی بھی ہے شیطان جو تمہارے ساتھ ہے تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہو تمہارا ذکر سن سن کے وہ ماندہ ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اور ذکر کا ہر کلمہ اس کی پر کوڑے کی طرح برستا ہے حضر قیم ہیں ہر کلمہ اس کا ذکر کر. سبحان اللہ کہو گے شیطان کو کوڑا مار دیا آپ نے الحمد للہ کوڑا مار دیا لاہر اللہ کہو گے کوڑا مار دیا اللہ اکبر کوڑا مار دیا بلکہ سفیان سوری کا قول ہے کہ سب سے زیادہ شیطان کی کمر کو توڑنے والا جو کلمہ ہے وہ لا اللہ ہے کثرت سے ذکر کرو ہر ذکر شیطان پر کوڑے کی طرح برسے گا کتنے کوڑے کھائے گا آخر کوڑے کھا, کھا کھا کر ماندہ ہو کر گر جائے یہ خنداز سکڑ جانا اس کا ماندہ اور کمزور ہو جانا اور بندے کی ذکر کی قوت سے بھاگ جانا چھپ جانا اور بندے سے دور ہو جانا من شفر اللہ دی صدور الناس. یہ وہ وسوط اور خناس ہے مسلر ہے اور بعض کہتے ہیں صفت کا سیرہ بسواس اگر سیرا صفت ہو تو موسف کے معنی ہے اسم فائل کے موسف اور اگر مصدر ہو تو اس کا مضاف معذوف ہے ظلم وسواس منشر ذل وسوات الفنس ذل مسلح الخ اگر یہ مسلح لیکن اس کا سیر صفت ہونا زیادہ راجی اللہ فیصد اناس جو حسم سے پیدا کرتا ہے لوگوں کے سینوں میں اللہ یوسف جو حسم سے پیدا کرتا ہے فیصد اناس لوگوں کے سینوں میں من الجنت اناس جنوں میں سے اور لوگوں میں سے انسانوں میں سے جنوں میں سے بھی شیاتین ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیاتین ہیں اور یہ سب باقاعدہ مس بس مزے پیدا کرنے کا عمل کرتے ہیں بندوں کو گمراہ کرنے کا عمل کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں جو انسانی شیطان ہیں وہ جن شیطانوں سے زیادہ خطرناک ہیں جس کی ایک دلیل یہ ہے کہ بعد وقت جنّی شیطان انسانی شیطانوں کو اپنا گرو مان لیتے کہ تیرا ذہن جو کام کر رہے ہیں نا ہمارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ رہا تو ہمارا گرو اس لیے جب یہ منتر کرتے ہیں جادو سیکھنے کے لیے عمل کرتے ہیں تو کیا کیا ہلاکات ان سے کرواتے ہیں عمل شروع کر دیا اب وہ قرآن لے کر پہنچ جاتے ہیں اس پر پیشاب کرنا زبان اگر نہیں کریں گے گردن روٹ دیں گے کرنا پڑے گا اس طرح کے انتہائی جو ہے وہ گندے عمل اس سہر کی تعلیم کے دوران وہ کرواتے ہیں اور جب وہ سارے کام کرتا جاتے ہیں سارے کام کرتا جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں تو ہمارا گرو ہم تیرے چہلے اب تو ہم سے کام کروا سارے کام ہم کریں گے یہ شای... انسانی شیطان جننی شیطان سے زیادہ خطرناک تو جنوں میں سے اور انسانوں میں سے تو اس کا مانا کیا ہوا جب ان بسواس سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنے کا حکم ہے تو مانا یہ وسواس بھی بڑے خطرناک ہیں بلکہ تمام جو شرور اور فتنے اور گمراہیاں ہیں ان کا محرک شیطانی مساوس ان سے اگر بچاؤ چاہیے علامہ قیم رحمہ اللہ نے میں طلاب سے خاص طور پہ کہوں گا تصویر القیم اس کا مطالعہ کرو ان دو صورتوں کی تصیر محمد القیم نے کی ہے بڑی بے نظیر تصویر ہے ایسی تصویر نہیں دیکھی گئی انہوں نے فرمایا کہ شیطان کے شرط سے اگر بچنا ہے تو دس امور ذکر کی انہوں نے وہ اپناتے رہو نمبر ایک آیت الکرسی پڑھتے رہو صبح پڑھو گے شام تک شیطان قریب نہیں آئے گی شام کو پڑھو گے صبح تک قریب نہیں آئے گا نمبر دو سورہ بقرہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتے نمبر تین خواتی میں سورہ بقرہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آخری دو آیتیں جس میں کفایت ہی کفایت نمبر چار حامیم المن ان کا ابتدائی حصہ یہ شیطان کے مساوج سے اور اس کے شر سے بچاؤ کا راستہ اور اس کے علاوہ یہ ایک ذکر لا الہ الا اللہ شریق الہ لہ الملک و لہ الحمد بہ الحت الشین قدیر صبح کو سو بار پڑ دو دن بھر شیطان ہے سو گناہ معاف ہو جائیں گے سو اجر مل جائیں گے اور دس غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا اس ایک عمل سے جو پانچ سال سات منٹ میں ختم ہو جاتے ہے۔ سو دفعہ یہ ذکر کر لو دن بھر شیطان قریب نہیں آئے گا وہ ایک شیخ جو عرب میں مشہور ہیں یہ شہر کے علاج میں عبدالوحید نام غالب ہاں بار بار نہیں, نہیں عربی شیخ ہیں وہ عبد البالی عبدالوحید عبدالسلام البالی بالکل وہ ایک عورت پر جن آ اس پر شہر ہو گیا وہ نکالنے گئے اور جا کر جن کو حاضر کیا اس سے بات کی کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایک عورت کو تنگ کر دے جن کب تمہارے اندر آجا بڑا عورت کا اندر درد بنتا ہے اس کو چھوڑ دو تیرے اندر آ جاؤ آ کے آ جاؤ جن نکلا اس کے اندر آنے کے لیے چیخ ہے مار کے دوڑا کہ آگے بڑھا میری طرف آگ کا شروع لب کا فرشتے ملائقہ اس کی حفاظت کے لیے معبور ہے کہ اس نے صبح کو سو دفعہ یہ وظیفہ کیا تھا لا وحدہ اللہ شریف الملک اللہ الحمد و حلۃ الشی اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کیا ہے یہ تحفظ یہ یہ دو صورتیں پڑھنا جس میں باقاعدہ شیطان کے وسواس سے اللہ تعالی کی فنح طلب کیے گئے یہ چند امور ہیں پھر ساتھ ساتھ تقوی کی زندگی بابزو رہنا یہ بھی شیطان کو دور کرتا نماز کی حفاظت یہ بھی شیطان کو دور کرتی اس کے علاوہ ابن قیم نے چار چیزیں دے کی ہیں یہ چار چیزیں جب فضول کی حد تک پہنچ جائیں گی تو شیطان تو برحاوی ہو جائے گی فضول الکلام فضول الطعام فضول النبر اور فضول المخال نظروں کا بھٹک جانا یہ نظریں وہ شیطان کا ڈاکی ہیں ان کو پس نیچے رکھو ان کو یہ فضول النظر اور ایک ہے فضول الطعام زیادہ کھانا مخیار خوری کھانے بیٹھو تو کم کھاؤ یہ سوچ کر نہ کھاؤ کہ یہ زندگی کا آخری کھانا کھا رہا ہوں ایک ہوتا کھانا اور ایک ہوتا ٹھونسنا دونوں میں فرق ہے کھاؤ ٹھونسو نہیں تو الکلام, فضول کلام فضول الطحان اور ایک ہے فضول زبان چلتی رہ چلتی رہے زبان زیادہ چلے گی خواب کتنے بھی عالم وہ لفظ کھائے گی ضرور لفظ کھائے گی اور غصے میں چلے گی تو اس کی لفظ زیادہ ہوگی ایک ایک کلمہ نوٹ ہو رہا ہے جب اللہ کے سامنے پیش ہوگے ایک ایک کلمے کا حساب دینا ہوگا تو ایسا کام کیوں کرو جس کی ایک ہالنا کی تم پر مسلط ہو تو فضول القل اور چوتھا فضول المخال زیادہ لوگوں میں گھول مل جانا لوگوں کے بیچ رہنا زیادہ جو ہے وہ اب گپ شپ ہو رہی کبھی فلاں کے پاس کبھی فلاں کے پاس نہیں کچھ وقت اللہ کے لیے وقف کرو اللہ کے ذکر کے لیے تو یہ چند امور اور سب سے بڑی چیز اللہ کا ذکر جس کو شیخ نے ذکر کیا کہ سب سے بڑا جو ایک تحرس جس سے شیطان بھاگتا ہے سب سے بڑا تعرز اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت ذکر سے شیطان کمزور ہوتا ہے ابھی آپ نے سنا کہ ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو کمزور کر دیتا ہے کس سے ذکر کی کثرت سے ہر کلمہ ذکر اس کے پشت پر کوڑا بن کے برستا ہے اور وہ کوڑے کھا کر کمزور ہو کر ماندہ ہو کر گر جاتا ہے. چند امور جو شیطان سے بچاؤ کے لیے شیخ نے بیان کیے اور شیخ نے شیطان کے چھ جالوں کا ذکر کیا بڑا ذہین ہے وہ بدو نہیں ہے وہ بلکہ وہ کسی کو فرق ہے تو اس میں اس کی ذہانت شامل ہوتی اب کسی اہل دید کے پاس آ جائے کہ جا کر قبر کو پوجو کبھی کامیاب ہو گئے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اہل حدیث قبر پر نہیں جائے تو اس سے قبر کا ہی کہے گا وہ. اس کے دل میں وہ پیدا کرے گا جس کو نبی السلام نے رنجش قدورتیں نفرتیں اختلافات یہ ہماری صفوں میں موجود ہیں شرک نہیں ہے ہمارے تعلق سے شیطان شرک سے مایوس ہو چکا یہ ڈھیر قوم شرک نہیں کرے گی ان پر شرک کا پینترا مت ڈالو ہاں شقاق نفرت حسد رقابت اور آپس میں اختلاف یہ ان کے اندر ڈالو اس میں وہ کامیاب ہے تو فرادیں کے کہ چھ جال پہلا جال کفر اور شرک کا جو سب سے خطرناک جال دوسرا بی کا. ان دو جالوں میں سے کسی جال میں انسان پھنس جائے تو اس کو شیطان چھوڑ دیتا ہے کہ اب تجھ پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں اب تو جا کے ہر سال حج کر ہر مہینے عمرے کر جہاد کر فرض پڑھ نفل پڑھ تہجد پڑھ مسجد بنا یتیم خانے بنا مدرسے بنا مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ شرک یا بت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا اس کو چھوڑ دیتا اس لیے بعض لوگ جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں بڑے بڑے کام بھی وہ کرتے ہیں اس لیے کہ شیطان کو برخلا نہیں رہا ان کو ایک جال میں پھنسا کر ان کو چھوڑ چکا ہے جاؤ جا کر حج کرو روزے رکھو نفل پھڑو تو حجت پڑو پڑھتے ہیں لوگ شیطان در میں پرواز سے کہ شرک یا بدر کی موجودگی میں کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا اور تیسرا جال کبائر کا, کا اگر وہ شرک نہیں کر سکا بدرد کے جال میں نہیں پھنس سکا تو کبیرہ گناہ وہ بھی خطرناک ہے اور اگر کبیرہ گنا بھی قبول نہیں کیے تو صغیرہ گنا اور صغیرہ گنا اگر زیادہ ہو جائیں تو انسان کو برباد کر سکتے یا کہ بل محقرات من ضرور چھوٹے گناہوں سے بچو ان کا اگر ایک ہو وہ توڑنا ممکن ہے دو ہو تھوڑا مشکل ہوگا اور دس بیس پچاس اکٹھے ہو جائیں تو ان کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہے ان در من مذہب پہاڑ بنتے ہیں کینکریوں سے چھوٹے گنا کینکری ہیں زیادہ جمع ہوتے ہوتے پہاڑ بن جائے گا پھر وہ انتہائی بوجل ہوگا اور تمہاری بربادی کا باعث ہوگا چھوٹے گناہوں سے بچو اور پانچواں اگر چھوٹے گناہوں میں بھی شیطان کامیاب نہ ہو سکے تو مباحق کا جال پھینکتے ایسے امور میں اس کو ملوث کر دیتا ہے جن کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے گناہ تو کر نہیں رہا تو ایسے کام بھی نہ کرواؤ جو ثواب کا باعث ہو. مباحات میں پھنسا دیتا مباحات میں پھنسا دیتا یہ اس کے جال یعنی کفر شرک بلک کبائر سغائر مباحت یہ اس کے جال ہے جو باری باری پھینکتا ہے اور اگر بندہ کسی جال میں نہ پھنسے اپنے لشکر اس کے پیچھے چھوڑ دیتا کوئی کہتا ہے یہ تکفیری ہے کوئی کہتا ہے یہ کافر ہے کوئی کہتا ہے یہ مشرک ہے کوئی کہتا یہ فلاں ہے یہ کھلا کوئی کہتا ہے یہ فلاں ہے لوگ تانہ زنی کرتے ہیں لوگ نقصان پہنچاتے ہیں کوئی مسجدوں پر حملے کر رہا ہے کوئی گھر بار پر حملے کر رہا ہے کوئی کوئی لقب دے رہا ہے کوئی کوئی لقب دے رہا ہے یہ سارے شیطان کے لشکر ہے کہ میں اس سے باز آیا میں اس کو نہیں برقرا سکا اور چونکہ انسان میرا گرو ہے تو تو اب کچھ کر اب لوگ مل کر سازشیں بھی کر رہے ہیں تانہ زنی بھی کر رہے ہیں مساجد پر حملے بھی کر رہے ہیں گھروں کو بھی آگ لگا رہے ہیں اذیتیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس بندے کو راہ راست سے بھٹکایا جائے یہ ہے من شخل السواس الخناس الوسواث الخناس اس کے شر سے فدا میں لے لے اللہ کی الناس وہ وسواس جو لوگوں کے سینوں میں مثبت بس پیدا کرتا جاتا ہے من جنت والناس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آفیت دے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم دے اللہ تعالی ہم شیطان کے شر سے اور اس کے مسائل سے محفوظ رکھے